وہ لوگ کہ اگر ہم انہیں انزمیں میں قابو دیں تو نماز برپا رکھیں اور ذکو اور بھلائی کا حکم کریں اور برائی سے روکیں اور اللہ ہی کے لیے سب کاموں کا انجام